سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا رائے کر دیا اشارہ ہے مشرقین کی طرف اہل کتاب کی طرف کہ جو اپنے اپنے طور پر اچھے کام کیا کرتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے کام بھی ضائع ہو گئے مثلا مشرقین مکہ بیت اللہ کے خادم تھے مجاور تھے حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے اپنے طور پر عبادات بھی کیا کرتے تھے صدقہ کا خیرات کرتے تھے مہمان نواز بہت تھے رشتے داروں کا بہت خیال رکھتے تھے عہد کی بہت پابندی کرتے تھے لیکن چونکہ ان کا ایمان درست نہیں تھا بنیاد درست نہیں تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ کی ایک تھان لی تو اس بنا پر ان کے امال ضائع ہو گئے ان کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا وہ لدینہ آمن واطی وہ آمن بیمان نزلہ محمد وہ الحق مب کفرم سیاحتی اس کے بالکل آپوزٹ برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ اس تیس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے تو ان کا معاملہ بالکل مختلف ہوا اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی ان کے نیک کمل ضائع کر دیے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے یعنی کس کا عمل کس کا کام کس درجے میں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گرد مارنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بھی اہل مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا جلد ہی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی اور پھر ایک کے بعد ایک تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے مقابلے میں آئے تو اصل مقصد ہے کہ ان کا زور توڑا جائے تاکہ یہ کشمکش ختم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو یعنی لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو یعنی زور توڑ دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو یعنی تمہارا مقصد جنگ کا مقصد قیدی حاصل کرنا مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یعنی ان کو چھوڑ دو قیدیوں کو یا یعنی فدیے کا معاملہ کرو یعنی پہلا معاملہ ہے بغیر معاوضے کے چھوڑ دو آزاد کر دو یا یعنی کچھ معاوضہ لے کے یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے وفادار ہیں جو اللہ سبحان و تعالی کے دین کے خادم اور مددگار ہوں گے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز غذا نہ کرے گا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے اہل جنت اپنے جنت کے گھر کو اس طرح پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتا ہے کوئی اپنے گھر کو بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو لیکن بہت مانوس لگے گا انہیں یا منو ان تنسر اللہ تقدوم اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے امال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا تو جو شخص اللہ کے نازل کردہ کلام کو اس کی باتوں کو ناپسند کرے تو پھر اللہ سبحان و کو اس کے امال کی ضرورت نہیں وہ ان کو ضائع کر دیتا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے جنہوں نے ان جیسا طرز عمل اختیار کیا اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج جن کافروں کے لیے مقدر ہیں یعنی ان کی بربادی ہوئی اور اگر یہ باز نہیں آئے گے تو اسی انجام کو پہنچیں گے یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر تو کوئی نہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں یعنی ان کی زندگی کا مقصد یوں لگتا ہے جس صرف لذت حاصل کرنا ہے چاہے وہ کھانے پینے سے ہو یا کسی اور طرح اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا یعنی مکہ سے مکہ کے رہنے والوں کی وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے قوموں کے پاس طاقت تھی لیکن ان کی طاقت بھی کام نہ آئی تو ان کی کیا کام آئے گی انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سری ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نترے ہوئے پانی کی نہریں صاف پیور واٹر فیحا انہار ان غیر آسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے نہریں پھوٹیں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا دنیا میں تو دودھ کو اگر تھوڑی دیر بھی کہیں روک لیا جائے تو بد مزہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لگیب ہوگی بد مزہ نہ ہوگی نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت گی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتے کاٹ دے گا یعنی ابلتا تھی, پیتے ہی ان کی آتے بہ جائیں گی اندر سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں منافقین کی طرف اشارہ ہے اب اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یعنی ایسے لوگوں کو دین کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ کسی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں تو سنجیدہ نہیں ہوتے دل ان کا کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے اس لیے جب وہ وہاں سے اٹھتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ کیا پڑا سنا تھا اور باہر جا کے پوچھتے ہیں اچھا آج بھلا کیا بات ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا وہ بات ان کے اندر جاتی ہی نہیں اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اور باتیں ہی سوچتے رہتے ہیں جو ان کی خواہشات کے متعلق ہوں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 بات یہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں ان کے گناہ نہیں ہوتے لیکن اعلی درجے سے تھوڑا سا بھی کم کریں تو وہ ان کے لیے کمی شمار ہوتی ہے قصور شمار ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ اس پر بھی آپ توبہ کر لیجیے استغفار کر لیجیے تاکہ آپ کے درجے بلند سے بلند ہی رہیں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے وہ تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی منافقت تھی وہ تمہاری طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی میں موت چھا گئی کیونکہ منافق کسی کام کے آنے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جہاد سے پہلے جہاد کی باتیں کرتا ہے اور جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے تو منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے قول اور فیل میں تضاد ہو یعنی منہ سے تو بڑی بڑی باتیں کرے لیکن عمل اس کا بالکل اپوزٹ ہو کام کے وقت غائب ہو افسوس ان کے حال پر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 کیا ان لوگوں نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پہ تالے چڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے یعنی بظاہر ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود بھی ان کی دلچسپیاں دین کے دشمنوں کے ساتھ ہی رہیں۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے جو انہوں نے چھپ چھپ کے دوسروں سے معاہدے کیے پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے یعنی ان منافقین پہ کیا گزرے گی اور ان کے منہ اور پیٹھوں میں مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اللہ اپنے دین اپنے رسول اپنے مشن کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتا تو موت کے وقت سے اس کی سزا شروع ہو جاتی کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا قیامت ہی نہیں آئی تو یہ سزا کیوں یہ سزا ہے اس غداری کی بے وفائی کی جس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس پر اسی وقت سے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے اس کو ہینڈ کف لگا دیے جاتے ہیں یا اس کی مار پٹائی بھی بعض کیسز میں ہوتی ہے تو یہی انجام ان کا ہوا کیونکہ ان کی وفاداریاں مشکوک تھیں یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یہ کیوں ہوا کیونکہ وہ اللہ کو غضبناک کرنے والے کام کرتے ہیں اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے جو انہوں نے ظاہری اسلام میں کیے بھی تھے کچھ نمازیں پڑھیں کچھ صدقہ کا خیرات دیا اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے وہ سب بھی صاف ہو گئے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان جان ہی لوگ یعنی وہ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے یعنی اسے باتیں نہیں کام چاہیے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں مخلص مومنوں کو منافقوں کو سب کو اللہ آزماتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے اور دیکھ لے کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے نعلم المجاهدين منكم جو دین کے رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں جمے رہتے ہیں وہ نبل اخبار اور تمہاری جانچ پڑتال تمہارے حالات کی ہم کرتے ہی رہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست سیدھی راہ واضح ہو گئی تھی در حقیقت وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا اس صورت میں بار بار جس چیز کی تکرار ہے وہ امال کا ضائع ہونا ہے اعمال کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے اچھی نیت اور اخلاص پر اللہ رسول کے ساتھ وفاداری پر سچے ایمان پر اگر اندر سے انسان کھوٹا ہے تو ظاہری اعمال فائدہ نہیں دیتے یابتم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو بات مانو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو یعنی نافرمانیاں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں خود سے کوئی نئی چیز پیدا کر دی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے ریجیکٹڈ ہے کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تو کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا پس تم بودے نہ بنو اور سلو کی درخواست نہ کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے احمد کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا جب تم اس کی راہ میں قربانیاں کرو گے تو پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی قبول ہو جائیں گی ان نملحیات دنیا لائبوم وال انسان دین کے رستے میں قربانی کیوں نہیں کرتا کیونکہ وہ دنیا کی رونق میں کھو جاتا ہے یہ دنیا کی دلچسپیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں اور کیا ہے یہ دنیا میرا کھیل تماشا اگر تم ایمان رکھو اور تخوا کی روش پر چلتے رہو رقم اگر تم ایمان رکھو اور تخوا کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا اگر وہ کہیں تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کر اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا یعنی آزمائش میں اللہ اسی لیے ڈالتا کہ پتہ چل جائے کون سنسیئر ہے اور کون نہیں دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں دل کھول کے نہیں دیتے حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپی ہی سے بخل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بخل ہونا ہے یعنی شہ دل کی تنگی اللہ تو غنی ہے تم ہی اس کے محتاج ہو اگر تم منہ مو موڑو گے تم اس کے دین کے رستے میں نہیں نکلو گے تم قربانی نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے انا فتح نہ لکفت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتا سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنے نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست کامیابی عطا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ ہجری میں ایک خواب آیا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے آپ نے صحابہ کو خواب سنایا اور عمرے کی تیاری شروع کر دی چودہ سو افراد پر مشتمل ایک پر امن کافلہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا جب وہ مدینہ سے تقریباً ڈھائی سو میل کے فاصلے پہ, پہ پہنچا اور مکہ سے صرف تیرہ میل دور تھا تو ان کو روک دیا گیا جگہ تھی ہدا بیا اب بات چیت شروع ہوئی کہ ہم پر امن طریقے سے آئے ہیں ہم ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے ہمیں اجازت دی جائے لیکن قریش نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور کسی صورت میں نہیں مانے بہرحال آخر بہت ساری بات چیت کے بعد ایک معاہدہ صلح لکھا گیا جس کو سلح حدیبیہ کہا جاتا ہے اس میں یک طرفہ طور پر مشرقین کی ساری شرائط مان لی گئی مسلمان اس سلح کو اپنے لیے ذلت سمجھ رہے تھے اور بہت سے لوگ اس پر بہت پریشان تھے اور ان کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو احرام کھولنے کا حکم دیا قربانی کے جانور قربان کرنے کا صحابہ کے لیے بہت بھاری ہو گیا یہ بہرحال اما سے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ بات نہیں سن رہے تو انہوں نے مشورہ دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اپنا احرام کھولا قربانی کی اور اپنے بال مڈا دیے بہرحال جب مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے جب مسلمان بغیر عمرہ کیے ایسی صلح کرنے کے بعد مدینہ جا رہے تھے دل غم سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا پایا اللہ کا گھر بھی نہیں دیکھا اور ایسی شرائط پہ صلاح ہوگی کہ جس میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں سارا فائدہ تو کفار نے اٹھا لیا تو اللہ سبحان نے واپسی پر یہ آیا نازل کی ایسے غم کے موقع پر ایسی پریشانی کے موقع پر کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تو وہ کہتے تھے یہ فتح ہے یعنی انسان بظاہر ایک چیز کو ایک فیصلے کو ایک حکم کو اپنے لیے بالکل اپوزٹ سمجھتا ہے اور اللہ سبحان اسی کے اندر خیر رکھتا ہے وہی خیرن کسیرا بہت سی ناپسندیدہ باتیں زندگی میں ناپسندیدہ فیصلے بظاہر لگتا کہ انسان کے حق میں بڑے نقصان دہ لیکن ان میں بہت خیر ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے تاکہ آپ کو زبردست نصرت بخشے یعنی تھوڑا سا صبر کر جاؤ رک جاؤ آئندہ دیکھو ہوتا ہے کیا اور یہ حقیقت تھی کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو مسلمانوں کو تھوڑا امن چین دعوت و تبلیغ کے کام میں سہولت ہو گئی اور دیگر محاذ پر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ایک طرف سے یکسو ہو کر جب یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی خوشخبریاں دی گئیں تو صحابہ نے کہا ہمارے لیے کیا یہ سب تو آپ کے لیے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی یعنی اس وقت واقعی بہت اشتعال تھا کہ ان کے ساتھ بظاہر بہت زیادتی ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہوئے صبر سے کام لیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹہرا دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں کیونکہ اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور برے اعمال سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے یعنی یہ آزمائش تھی امتحان تھا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بندہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے بلند مقام پہ نہیں پہنچتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش سے دوچار کر دیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے وقت میں صبر کر کے بہت اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے کیونکہ ان نما یوف فسا ہوں بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے بے حساب ان دیا جائے گا تو یہ حقیقت ہے کہ صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے درجات بہت بلند ہوتے اس کی خطائیں معاف ہوتی کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے بہت کڑوی گولی ہوتی جو انسان کو کھانی ہوتی جس کے بعد شفا نصیب ہوتی ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے یعنی تم اسے کامیابی نہیں سمجھ رہے لیکن یہ حقیقت میں تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری برائیاں دور ہو جائیں تمہارے ایمان بڑھ جائیں اور تمہیں آخرت میں بلند درجات مل جائیں اور کیا چاہیے انسان کو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی کامیابی جلد اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی لیکن آخرت کی کامیابی تو ہمیشہ کے لیے کبھی آپ سوچیں کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ ایک ایسی زندگی جسے کبھی ختم نہیں ہونا اور وہ ہر طرف سے خوشی اور ایش و عشرت سے بھری ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے انسان اپنی جان کھوئے یا اپنا ایمان کھوئے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے اللہ ان پر غزب ناک ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لل ہی جنوب اسما واطی ورد و کان اللہ عزیزن زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں اور صرف انسان یہ مت سمجھے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا اس کا کام کرنے کے لئے بے پناہ مخلوق ہے اور وہ اس مخلوق کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شہادت دینے والا یعنی حق کا اظہار کرنے والا بنایا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا لتو امن بلّہ ہی وہ رسول ہی تاکہ پر اللہ اور تو ازرو تو اور تاکہ تم اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم کرو عزت کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اصل ہوا یہ کہ جب مسلمانوں اور کفار اہل مکہ کے درمیان نگوشیشن شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے تو وہ کافی دیر واپس نہیں آئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ ایک امبیسڈر کا قتل تھا جس کا بدلہ لینا ضروری تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیت لی کہ اب تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے تو بہرحال اس کے بعد حضرت عثمان واپس آ اور جنگ نہیں ہوئی لیکن وہ بھی ایک امتحان تھا تو جو لوگ اس وقت جبکہ ان کے پاس صرف ایک تلوار تھی کچھ لڑنے کے لیے بھی نہیں تھا اور اس تیاری سے آئے بھی نہیں تھے تو ایسے بے سر و سامانی کے موقع پر اور بے سر و سامانی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرنے لگ گئے کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے تو ایک بہت بڑی بات تھی اس پر اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ رضامندی کا وعدہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے اور اسی لیے بیعت بیعت رزوان یعنی اللہ کی رضامندی کی بیعت شمار ہوئی وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو صحت کو توڑے گا اس کی کا ووال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا اور جو صحت کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ ان قریب اس کو بڑا اجرت عطا فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آس پاس کے جو دیہاتوں میں قبائل وغیرہ تھے ان میں سے کچھ لوگ ساتھ نہیں آئے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھلا ہوتا ہے کیا یہ اپنے دشمنوں کے گھر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی اگر یہاں یہ کامیاب ہوگا تو ہم آئندہ پھر ساتھ جائیں گے فرمایا وہ اب ضرور آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا جن بہانے کریں گے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں دیکھیے کہ بہت دفعہ انسان جب دین کی خدمت کے لیے اللہ کے کام کے لیے نہیں نکلتا یہی دو باتیں ہوتی ہیں اس کے سامنے یہی بہانہ ہوتا ہے کہ بال بچے ہیں گھر بار ہیں مال ہیں جاب ہے ایسا ہے ویسا ہے اس لیے یہ کام نہیں کر سکا تو آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یعنی یہ صرف زبانی کلامی بہانے ہوتے ہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں اصل بات یہ ہوتی کہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ورنہ حقیقی معنوں میں اگر کسی کا عذر ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی قبول کرتا ہے ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہے یعنی اللہ تعالی کا فیصلہ تو علم کی بنا پہ ہوتا ہے جو تمہارے عمل سے متعلق وہ رکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو اور اس کے لیے کسی کو دکھاوا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بس اللہ نے جان لیا کافی ہے مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے جھوٹا بہانا ہے اور اللہ کو سب پتا ہے بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کے نہیں آئیں گے تو مکہ جا رہے وہی وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا چلو اچھا ہے کام تمام ہو جائے گا یہ سب جھگڑا ختم ہو جائے گا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بتباتل لوگ ہو دل میں تم منافقہ چھپائے ہوئے اور بہت بگڑے ہوئے لوگ ہو اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی کر رکھی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے اور وہ غفور الرحیم ہے انڈائریکٹلی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب بھی توبہ کر لو اور سیدھے ہو جاؤ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے یعنی دوسری مہموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے تھوڑے امن میں آئے تو آپ نے پھر دوسرے گروہ کی شرارتوں کا نوٹس لیا یعنی یہود وغیرہ جو تیمہ اور فدق اور خیبر کے علاقے میں تھے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے آپ نے پروگرام بنانا شروع کیا تو اس کی انڈائریکٹلی بشارت بھی یہاں دے دی گئی فرمایا کہ جب کیونکہ پیچھے صورت کے شروع میں بشارتیں دے دی گئی تھی تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے یعنی اگلی مہمات پر تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیجیے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فرمان کو بدل دے یعنی yani اللہ کے فرمان سے مراد جو خیبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے صرف انہی کو اجازت ملی تھی جو بیت و رضوان میں شریک تھے تو اس کو یہ بدلنا چاہتے تھے ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو اللہ بات حسد کی نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا کسی اور مقصد سے بات کہہ رہا تھا اور دوسرا اپنی طرف سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے زیوم کر لیتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہی وہ ٹھیک ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ حقیقت کی نظر سے چیزوں کو اینالائز کرنا چاہیے نہ کہ خود ساختہ الزام دے کے دوسرے کو اپنے آپ کو مطمئن کر لے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی اربوں سے کہنا کہ انقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا ادر دے گا اور پھر اگر تم اسی طرح منہ مو موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ معذور ہیں جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جو منہ پھیرے گا کس سے اللہ رسول کی اطاعت سے پرما برداری سے اسے وہ درد عذاب دے گا